اسلام عثمان بن عفان رضی اللہ, عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ سردا کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھیں مجھ کو دیکھتے ہی یہ کہا اب شر و حیتن وطرا بھی اخرا, اخرا لکھی تو تم عشرا لقیت خیرم و وقیت شررا نہ کہتا و وانت و ان بکرم و لقیتا یعنی اے عثمان تجھ کو بشارت ہو اور سلامتی ہو تین بار اور پھر تین بار اور تین بار اور ایک بار مزید تاکہ دس پورے ہو جائیں تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ ہوا خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا تو خود بھی نیک ہے اور نیک لڑکی سے تیری شادی ہوئی ہے یہ سن کر مجھ کو بہت تعجب ہوا اور میں نے کہا اے خالہ کیا کہتی ہو اس پر سودا نے یہ اشعار پڑھے عثمان یا عثمان یا عثمان لقل جمال و لقش شان خادہ نبی البرحان ارسلح بحق حدیان وجاح و تنظیل وولفرقان فب و لاطغثان یعنی اے عثمان اے عثمان اے عثمان تو صاحب جمال بھی ہے اور ذی شان بھی ہے یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت و رسالت کے براہین اور دلائل بھی ہیں رب الجزا نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے پس تو ان کا اتباع کر کہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کر دیں میں نے کہا کہ اے خالہ آپ تو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں کہ جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس پر سودا نے یہ کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں قول ان کا سراسر فلاح اور بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے ان کے مقابلہ میں کسی کی چیز کو پکار نفع نہ دے گی اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائی جائیں یہ کہہ کر اٹھ گئی مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا اسی وقت سے غور اور فکر میں پڑ گیا ابو بکر سے میرے تعلقات اور روابط تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ابو بکر نے مجھ کو متفکر دیکھ کر دریاب فرمایا متفکر کیوں ہو میں نے اپنے خالہ سے جو سنا تھا وہ سب مینو ابو بکر سے بیان کر دیا اس پر ابو بکر نے کہا کہ اے عثمان ماشاءاللہ تم ہوشیار اور سمجھدار ہو حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو تم جیسے کو حق اور باطل میں اشتباہ نہیں ہو سکتا یہ بت کیا چیز ہے جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو ذر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو اس پر ابو بکر نے کہا وہ اللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا یہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنو یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسن اتفاق دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرتے ہوئے دکھلائی دیے اور حضرت علی آپ کے ہمراہ تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے گوش مبارک میں کچھ عرص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے عثمان اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے تو تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فول ماتمالک تو ہین سمع تو ان اسلم تو و شہید تو اللہ الله وحدہ لا شریکل و عن محمدن ابدھ و رسولو یعنی خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہی میں ایسا بےخود اور بے اختیار ہوا کہ فورن اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے اشد اللّہ الہ اللہ وحد لا شری کل و انّ محمدن ابدھ و رسولو کچھ روز نہ گزرے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ میرے نکاح میں آئیں اور سب نے اس استواج و اقتران کو بنظر استحسان دیکھا اور میری خالہ سودا نے اس بارے میں یہ اشعار پڑھے حض اللہ عثمان صفی بکول ف ارشد و اللہ الاحقی فطح بابرعی صدید محمدن وكان ابن لا نروال عن الحقی و عنق المبروس و احدا بنات فقان کبدرما زج جشمس فلافقی فد القیبن الحاشمی گین محجتی ف انت امین اللّہ ارسل تدلخلقی یعنی اللہ نے اپنے بند عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے بس عثمان نے اپنی صحیح رائے سے محمد کا اتباع کیا اور آخر اروا کا بیٹا تھا فکر اور رویہ یعنی سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہ کیا اور اس پیغمبر برحق نے اپنی ایک صاحبزادی اس کے نکاح میں دی بس یہ التقاء ایسا ہوا جسے شمس اور بدر کا افق میں اجتماع ہوا اے حاشم کے بیٹے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو آپ تو اللہ کے امین ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کے دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضرات کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے عثمان ابن مزعون ابو عبیدہ بن جراح جراہ عبدالرحمٰن ابن ابو سلمہ بن عبدالاسد ارقم ابن الارقم یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف ب اسلام ہوئے یزید ابن رومان سے مروی ہے کہ عثمان ابن مزعون اور عبیدہ بن حارث اور ابو عبیدہ بن جراح اور عبدالرحمٰن ابن عوف اور ابو سلمہ بن عبدالاسد یہ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام سے آگاہ اور خبردار کیا بیک وقت سب نے اسلام قبول کیا اور یہ سب حضرات دار ارقم نے پناہ گزین ہونے سے قبل اسلام لائے اسلام عمار رضی اللہ عنہ و صحیح رضی اللہ عنہ عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر صہیب ابن سینان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمات ہے میں نے صہیب سے پوچھا کیا ارادہ ہے صہیب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں ہم دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اسلام پیش کیا ہم اسی وقت مشرف ب اسلام ہوئے اسلام عمر بن آبا رضی اللہ امر ابن آباسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بت کسی نفع اور ذرر کے اصلاً مالک نہیں محض پتھر ہیں علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم سے مل کر یہ دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر کون سا دین ہے اس عالم نے یہ کہا کہ ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا بت پرستی سے اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا سب سے افضل اور بہتر دین وہی لائے گا اگر تم ان کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا امر ابن آباسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت سے ہر وقت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا ہر وارد و صادر سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا یہاں تک کہ مجھ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی یہ روایت موجم طبرانی اور دلائل ابھی نعیم میں مذکور ہے اسابہ آپ <تصفح> کی خبر ملنے پر میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور مخفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کردانا جائے بتوں کو توڑا جائے اور سلا رحمی کی جائے میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں کون آپ کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام یعنی ابو بکر اور بلال میں نے عرض کیا میں بھی آپ کا پیرو اور متبع ہوں آپ کے ہمراہ رہوں گا آپ نے فرمایا اس وقت تو اپنے وطن لوٹ جاؤ جب میرے دین کا غلبہ علم ہو اس وقت آ جانا عمر ابن نباسا فرماتے ہیں میں مسلمان ہو کر وطن واپس ہو گیا اور آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ کو پہچانا بھی آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں مجھ کو کچھ تعلیم دیجیے اسلام ابی ذر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذرغفاری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آسمان سے مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور اس کا کلام بھی سنو ابو ذر کی ہدایت کے مطابق اونیس مکہ آئے اور آپ سے مل کر واپس ہوئے ابو ذر نے دریافت کیا کیا خبر لائے اونیس نے کہا کہ جب میں مکہ پہنچا تو کوئی آپ کو کاذب و ساہر کہتا تھا کوئی کاہین و شاعر و اللہ شاعر ہے نہ کاہین۔ اونیس خود بھی بہت بڑے شاعر تھے اس لیے فرماتے ہیں میں نے کاہینوں کا کلام سنا ہے ان کا کلام کاینوں کے کلام سے مشابه نہیں ان کے کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا شعر بھی نہیں و اللہ لا صادقن خدا کی قسم وہ بالکل صادق ہے اور یہ بھی کہا رعیت ہو یا بالخیری و انہا عالش شرری و رعیت ہو یا عمر و بیمقاری مل اخلاقی ہوا بے یعنی اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہوئے اور شر اور برائی ہی سے منع کرتے ہوئے دیکھا اور عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ان سے ایک کلام سنا جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں ابو ذر نے سن کر یہ کہا کہ دل کو پوری شفا نہیں ہوئی غالباً ذر آپ کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے تھے اتنا اجمال ان کے لیے کافی اور شافی نہ ہوا اس لیے ابو ذر خود کچھ توشہ اور مشکیزہ لے کر مکہ روانہ ہوئے حضرت علی کر رم اللّہ کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آپ کا کلام سنا اس وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا کفار نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا حضرت عباس نے آ کر بچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کرو جب ہمارے ظہور اور غلبہ کی خبر سنو تب آنا ابو ذر واپس ہوئے دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ کو اسلام کی دعوت دی والدہ نے نہایت خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا بعد ازاں قبیلہ غفار کو دعوت دی نصف قبیلہ اسی وقت مشرف و اسلام ہو گیا فائدہ امر ابن عبصہ اور ذر رضی اللہ عنہما کے واقعے سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الہی کے ظہور اور غلبہ کا کامل یقین تھا اور اس بے سر و سامانی میں یہ یقین بدون وح کے ممکن نہیں